علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماں کانا وماں یقون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں تفسیر نور العرفان میں ہے سبزے اور درختوں کے سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے متی اور فرما بردار ہیں یا واقعی سجدے کر رہے ہیں ان کے سجدے ہماری عقل و سمجھ میں نہ آئیں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 میں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ کل گے وخلق من من نار ربكما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ربی کو میں تو پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ گے مرج ربكما اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ لاؤ گے یقر ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ گے في البحر كالأعلام اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں دریا میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے فی علا رب قریب تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ گے کل من ہے فان وہ قوج ہوں ذو الجلال الجل فبأي آلاء ربكما تكذبان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے يس الہ من في السماوات والارض كل يوم منه وفي ش اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا بتایا گیا کہ وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے سنفرغ لكم أيها الثقلان جلد سب کام निपटाकर ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گرو تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی بروز حشر دنیا کے کام سب بند ہوں گے صرف حساب ہوگا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ گے نا سر جیسٹم فلو میسم اگنی پو فون بھبی الا بسلطان فبأي آلاء رب اے جنو انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے سو فرتا بن تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ لاؤ گے فی و شم افقانت کدی ہبی الادی کم پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس روز فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے ان کی صورتیں دیکھ کر پہچان لیں گے اور سوال دوسرے وقت میں ہوگا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بن مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ گے جہن ملتی مجری بون یقوف نہ بینی عی البت یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ گے اولی من قو فن قوم ربی ہی جنت عی علا ربی فبئی آلائی ربكما اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ گے بہت سی ڈالوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے معی نانی فبئی آلائی ربکما تکذبان ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے فیہما من کل فاکہت سوجان فبئی آلائی رب ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت لاؤ گے متقی نوش بن اس طب ر ای ایسے پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے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 اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ لوگے ہن البی البی کما تو گویا وہ لال اور مونگا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ گے ہل جزا احسانی سن فبی عئی علاقوں نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹ گے وہ میل دونوں ہی مجنتا ربكما اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ لاؤ گے کم کدیب نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے نبو نضاختان فبی عی البہ تیب ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے فیہما فاکیحاتٌ ونخلٌ ورمّان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے فیہن خيراۃٌ حسان فبی عی الیکیب ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے قصور فبی عئی الکم حورے ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹ لاؤ گے قبل سب کم تذیب ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبئی آلائی ربکما تکذبا تکیا لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا العظیم